بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام ام علي الله وغ علی بس حبی قیا حبیبلہ سلام تو مسلام علی کا الله یل وغلہ علی کا نور الله اللہم صل على سجدنا و مولانا محمد معد ملجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلاطا وسلاما علیکا یا سیدی, یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبيبي یا طبیبی یا رسول الله صلى اللہ تعالی علیہ وسلم مشکات شریف سے حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر احادیث انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی ان احادیث مبارکہ کے صدقے ہماری بخشش عمل کی توفیق کرے آمین حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تائف کے دن حضرت سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ان سے سرگوشی کی تو لوگوں نے کہا کہ حضور کی سرگوشی اپنے چچا زاد کے ساتھ بہت دراز ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ تعالم نے فرمایا کہ ان سے میں نے سرگوشی نہیں کی لیکن اللہ نے سرگوشی کی یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی فرمائی غزبۂ طائف سات ہجری میں ہوا فتح مکہ سے متصل یعنی فتح طائف کہ دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہوں سے دراز سرگوشی فرمائی لوگوں نے اس دراز سرگوشی پر تعجب کیا یا مطلب یہ ہے کہ جب حضور نے حضرت علی کو طائف بھیجا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے طویل سرگوشی فرمائی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے میں نے سرگوشی نہیں کی لیکن اللہ نے سرگوشی کی اس عبارت کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مجھے اللہ نے علی سے سرگوشی کرنے انہیں راز بتانے کا حکم دیا ہے میں اس کے حکم سے یہ عمل کر رہا ہوں اللہ تعالی کی سرگوشی ہے کہ میں فنا ف اللہ ہوں میرا ہر کام گویا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس کی طرف منصود ہے اس لئے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی میرے اور تمہارے سوا کسی کو جائز نہیں کہ اس مسجد سے جنبی ہو کر گزرے یہ حدیث اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جنبی ہونے کی اجازت ہے بلکہ بحالت جنابت مسجد اور مطلب اس کو علی ابن منظر کہتے ہیں کہ میں نے ذرار سے کہا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے تو فرمایا یہ مطلب ہے کہ میرے اور تمہارے سوا کسی کو حلال نہیں کہ جنابت میں مسجد کو راستہ بنائے یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف نہ ہوتا کہ اسے مسجد میں سے گزرنا پڑے سوائے حضرت علی کے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو سکتا ہے وہ مسجد میں گزریں اگرچہ بحالت جنابت ہوں یہ حکم سرور کون مکان علیہ السلام کی حیات شریف میں تھا وصال کے قریب فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد میں ہو وہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ وہ کھلا رہے یاد رکھیں کہ وہ دوسری مسجدوں میں سے گزرنا بحالت جنابت اخیاف کے یہاں منع ہے کے ہاں منع مگر مسجد نبوی شریف میں سے بہالت جنابت گزرنا سب کے نزدیک حرام ہے سوائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اب بھی حضرت صدیق کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں ہی ہے جسے باب ابو بکر صدیق میں تبدیل کر دیا گیا ہے حضرت رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جن میں جناب علی تھے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا حالانکہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے الہی مجھے موت نہ دینا حتیٰ کہ تو مجھے علی کو دکھا دے یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ دعا یا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تب دعا مانگی یا جب اس لشکر کی واپسی کی خبر پہنچی تب مانگی بہرحال اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی سے انتہائی محبت تھی ان کی غیر موجودگی بہت شاک تھی اس لیے میرے آکا صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ الہی مجھے موت نہ دینا حتیٰ کہ تو مجھے علی کو دکھا دے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا حدیث ہے کہ میرے اکال سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا علی سے منافق محبت نہیں رکھتا اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا سبحان اللہ یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالان ہو ایمان کی کسوٹی ہیں جو اپنے ایمان کی تحقیق کرنا چاہے کہ میں مومن ہوں یا منافق وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں غور کرے کہ مجھے ان سرکار سے حضرت علی سے کتنی محبت ہے یاد رکھیں کہ یہاں محبت علی کا ذکر ہے نہ کہ صرف دعوی محبت علی کا محض دعوی کرنا محبت کرنا اور ہر طرح ان کی مخالفت کرنا در حقیقت حضرت سیدنا علی رضی عنہ سے عداوت ہے بعض لوگ بے نماز بنگی چرسی اولاد علی کو حضرات صحابہ کو جو حضرت علی دوست ہیں اطاعت علی بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین حضرت سید سیدنا امع عطیہ اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا من صبع علی فقد فقطانی جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو کوئی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبی خاندانی خاندان کی گالی دے در حقیقت اللہ کے محبوب صلی اللہ وسلم کو گالی دیتا ہے کیونکہ میرے اقالیہ سلام بھی حضرت علی المرتضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں شامل ہیں اور پھر یہ خالی خاندان کو گالی دی جائے دوسرا یہ کہ جو انہیں تناد سے برا کہے بغض سے وہ در حقیقت سرکار کو برا کہتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا کیونکہ گویا کے سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اور وہ گویا ایک ہی ہیں ان کی تعظیم میری تعظیم ہے ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے یاد رکھے کہ کبھی کسی صحابی نے حضرت علی سے نہ عداوت رکھی نہ انہیں برا کہا ان میں اختلاف رہے ان سے مخالفت یا عداوت نہ تھی اختلاف تو صحابہ میں ہوتا ہی ہے مگر اختلاف مراد ہے اختلاف رائے مطلب کوئی مشورہ مانگا گیا تو کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا تو یہ اختلاف ایک الگ بات ہے یہ اختلاف اختلاف نہیں ہوتا اختلاف رائے ہے یہاں مراد ہے بغض رکھنا دشمنی رکھنا دل میں مطلب جو صحابہ میں نہیں تھا کسی بھی صحابی کے لیے دوسرے صحابی کے دل میں نہیں تھا اور حضرت علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو بڑی شان والے ہیں یہ اختلاف ایسے ہی تھے یعنی اختلاف رائے جیسے حضرت برادران یوسف علیہ السلام کی مخالفت یوسف علیہ السلام سے یا جیسے حضرت سارہ کا حضرت بی بی حاجرہ سے اختلاف کہ نہ یہ کفر نہ یہ فسق بلکہ اختلاف رائے ہے یہ حدیث بہت طریقوں سے مروی ہے چنانچہ امام احمد نے عروہ ابن زبیر سے روایت کی ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی کی کچھ برائی کی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم اس قبر کے مکین کو جانتے ہو اس میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہیں تم جب بھی علی کا ذکر تم ان کی اہانت کی تو سمجھو تم نے حضور کو ستایا علی کو تنگ کرنے والا گویا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستاتا ہے یہ فرمان ہے حضرت سید حضرت سعید عمر فاروق رضی اللہ تعال عنہ کا حضرت سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے نے محبت اللہ لگائی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی حتی اللہ کے پھر فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے محبت میں افراد کرنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اور بغض کرنے والے جن کا بغض اس پر عبارے گا جو آئیں گے یہ احمد شریف کی حدیث ہے حضرت علی المرتضی فضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے سبحان اللہ جو زبان حق کے ترجمان سے نکلا وہ ہو کے رہا آج یہ نظارہ ہو رہا ہے روافظ عب علی کے دعوے میں حد سے آگے نکل گئے خوارج بغذ علی میں حد سے آگے نکل گئے ان اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا پار ہے الحمد ہمارے ایک میں جناب علی کا دامن ہے آپ میں حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہم ہم بھی فضل ہی تعلی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ سے ہدایت لے رہے ہیں جو امت کے لیے ہدایت کے تارے ہیں جن سے یہود نے بغض رکھا حتا کہ ان کی ماں کو توہمت لگائی چنانچہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو کیا آپ کی عظمت و شرافت ہی کا انکار کر دیا جناب مریم کے دامن پاک میں زناح کا دبا لگا دیا حضور علیہ السلام نے یہ دبا دو دیا قرآن کریم نے ان کی عصمت و عظمت کے خطب ارشاد فرمائے فرمایا ان سے عیسائیوں نے محبت کی حتیہ کہ انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نا تھا چنانچہ بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا اللہ بعض نے خدا کا بیٹا کہا بعض نے تیسرا خدا غرض یہ کہ اب سے نکال کر الوہیت میں داخل کر دیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو وہ مقام دیا جو وہ آپ کا تھا ہی نہیں پھر فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے محبت میں افراد کرنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں چنانچہ چاہیے سے بھی افضل کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ بعض روافظ آپ کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے بارے میں افراد اور تفرید کرنے والے لوگ یہ جہنمی ہیں تو محبت میں افراد کرنے والے مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے اور بغض رکھنے والے جن کا بغض اس پر ابارے گا کہ مجھ پر بہتان لگائیں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعین عنہ کے اس فرمان میں محبت کو افراد سے مقید کیا کیونکہ محبت علی اصل ایمان ہے ہاں محبت میں ناجائز افراد برا ہے مگر عداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر ہے اس لیے یعنی عداوت کو بغیر قید بیان فرمایا بڑا ہی فصیح و بلیغ فرمان ہے یہ حضرت برہ ابن عاظم حضرت زید روایت ہے کہ جب رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خم تالاب پر اترے تو جناب علی کا ہاتھ پکڑا فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں سب نے کہا ہاں فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ لوگ بولے ہاں تو فرمایا الہی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے الہی جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن رہ جناب علی سے اس کے بعد حضرت عمر ملے بولے اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو کہ تم نے صبح سویرا پایا اس طرح کہ تم ہر مومن مرد و عورت کے, مار... ہو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں میرے علیہ سلام خم تالاب پر اترے یعنی غدیر بمانہ تالاب خم ایک جگہ ہے بعض لوگ سمجھے کہ یہ واقعہ حج کو جاتے ہوئے ہوا اس وقت حضرت علی المرتضی یمن میں تھے وہاں موجود ہی نہ اس وہم سے انہوں نے کہا کہ یہ ادیج صحیح نہیں مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے واپسی پر یہ واقعہ ہوا اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے تو جب اس تالاب پر اترے یعنی وہاں پہنچے تو جناب علی کا ہاتھ پکڑا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں سب نے کہا ہاں فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ اولا من ان اس میں عموم مراد ہے اور یہاں اولا من نفسی ہی میں خصوصی حکم مراد ہے اس فرمانے علی میں اس آیت کی طرف اشارہ تو میرے علیہ السلام ہر مسلمان کے والی ہیں لوگ بولے ہاں تو فرمایا الہی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں یاد رکھیں گے مولا کے بہت معنی ہیں دوست مددگار آزاد شدہ غلام آزاد کرنے والا مولا اس کے معنی خلیفہ یا بادشاہ نہیں یہاں پر بانا دوست محبوب ہے یا بمانہ مددگار اور واقعی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوست بھی ہیں مددگار بھی اس لیے آپ کو مولا علی کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ مولا بمانہ خلیفہ ہے اور اس حدیث سے لازم ہے کہ بجوز حضرت علی کے خلیفہ کوئی نہیں آپ خلیفہ بلا فصل ہیں مگر یہ غلط ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ مولا بمانا خلیفہ یا بمانا اولا بالخلافہ کبھی نہیں آتا بتاؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں انہیں مولا فرمایا گیا دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کسی کے خلیفہ نہیں پھر من کنتا مولا ہو کے کیا معنی ہوں گے تیسرے یہ کہ حضرت علی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں خلیفہ نہ تھے حالانکہ حضور نے اپنی حیات شریف میں یہ فرمایا پھر مولا بمانہ خلیفہ کیسے ہوگا پھر یہ کہ اگر مان لو کہ مولا بمانہ خلیفہ ہی ہے تو بھی بلا فصل خلافت کیسے ثابت ہوگی واقعی آپ خلیفہ ہیں مگر اپنے موقع اپنے وقت میں پھر یہ کہ اگر یہاں مولا بمانہ خلیفہ ہوتا تو جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے خلافت قریش میں ہے تم لوگ چونکہ قریش نہیں لہذا تم امیر نہیں بن سکتے وزیر بن سکتے ہو اس وقت حضرت علی نے یہ واقعہ لوگوں کو یاد کیوں نہ کرا دیے گئے میرے سوا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ خاموش رہے تینوں خلفہ کے ہاتھ پر باری باری بیعت کرتے رہے معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی یہاں مولا بمانہ خلیفہ نہ تھا پھر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ چلو سرکار علیہ السلام سے خلافت اپنے لیے لے لو حضرت علی نے انکار کیا کہ میں نہیں مانگوں گا ورنہ حضور مجھے ہر نہ دیں گے اگر یہاں مولا بمانہ خلیفہ تھا تو یہ مشورہ کیسا پھر یہ کہ خلافت کے لیے روافظ کے پاس نسر قطع ال اور قطع دلالت چاہیے یہ حدیث نہ تو قطی البوت ہے کہ حدیث واحد ہے نہ قطع دلالت کے مولا کے بہت معنی ہے اور مولا بمانہ خلیفہ کہیں نہیں آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ارشاد جس کا میں مولا ہوں اس کے علی دوست ہیں مولا ہے الہی جو ان سے محبت کرے تو اس, تو اس سے محبت کر اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن رہ معلوم ہوا کہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تعالیٰ کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے صحابہ کا آپس میں اختلاف رائے تھا دشمنی نہ تھی وہ تو روح ماں او بئی نہم تھے یعنی آپس میں ان کی رحم دری تھی محبت تھی چاہت تھی خلوص اور محبت اور عشق تھا صحابہ کو ایک دوسرے سے اللہ رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور پیار تھا تو میرے علیہ السلام کہتے ہیں فرما رہے ہیں جناب علی سے فرما رہے ہیں کہ جو ان الہی جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن رہ پھر حضرت علی سے حضرت سیدنا عمر فاروق ابو طالب کے فرزند مبارک ہو کہ تم نے صبح سویرا پایا اس طرح کہ تم ہر مومن مرد عورت کے مولا ہو یعنی اے علی تم کو اللہ نے بڑی شان بخشی تمہاری محبت و الفت ایمان کی کسوٹی ہے تمہارا دشمن کافر ہے تمہارا محب مومن بشرتے کے محبت صحیح ہو حضرت سید بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا کا پیغام دیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہے پھر ان کا پیغام حضرت علی نے دیا تو حضور نے ان کا نکاح علی سے کر دیا یہ نسائی شریف کی جو ہے وہ حدیث ہے جو میں نے پیش کی ہے تو میرے پیارے بھائیو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرمایا کہ فاطمہ چھوٹی ہیں یعنی تم دونوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں فاطمہ بچی ہیں عمری مناسب نہیں ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ ابھی جناب فاطمہ کے نکاح کے متعلق وحی الہی نہیں آئے تھی یہ نکاح وحی پر موقوف تھا اس جواب سے معلوم ہوا کہ اگر ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمریں جناب فاطمہ سے مناسب ہوتی تو ان سے نکاح کر دیا جاتا آخر حضرت رقیہ و ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے اور بی بی زینب کا نکاح ابو العض سے ہوا نکاح کے وقت جناب فاطمہ کی عمر سترہ سال اور حضرت علی کی عمر بائیس سال تھی اور حضرت اب بکر و عمر کی عمریں بہت زیادہ تھیں نکاح کا پورا واقعہ مرکات میں تحریر ہے جب جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو حضرت سرکار نے فرمایا مجھے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں عنہما حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت علی کے دروازے کے یہ ترمزی شریفی حدیث ہے یعنی جن صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں تھے ان تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے کہ وہ مسجد میں ہی رہا اور اس کی مطلب کچھ بحث میں پہلے بھی کر چکا ہوں حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں رکھا گیا حضرت صدیقی اکبر کا دروازہ مسجد میں رہنا بخاری مسلم کی روایات سے ثابت ہے اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے باب مناؤں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرب و منزلت تھی جو مخلوق میں کسی کو نہ تھی میں آپ کی خدمت میں سویرے تڑکے کے آتا تھا عرض کرتا تھا آپ پر سلام اے اللہ کے نبی تو اگر آپ کھکار دیتے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتا ورنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا یہ نسائی شریف کی حدیث ہے اس میں حضرت سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرب و منزلت تھی جو مخلوق میں کسی کو نہ تھی یعنی میں نواز فجر سے پہلے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضری دیتا تو اجازت داخلہ کے لیے سلام کرتا تھا یہ سلام تحیت نہ تھا بلکہ سلام اس فجر سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح سویرے تڑکے کے آتا عرض کرتا تھا آپ پر سلام اے اللہ کے نبی سرکار علیہ سلاۃ کی بارگاہ میں حضرت علی کو بعض قرب حضور سے وہ حاصل ہے جو کسی بشر بلکہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں آپ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضور نے آپ کے گھر میں اور آپ نے حضور کی آغوش میں پرورش پائی ہے آپ جناب فاطمہ کے خامن ہیں آپ حضور کی نسل کی اصل ہیں آپ ساری مخلوق میں منفرد ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ پر سلام اے اللہ کے نبی یہ عرض کرتے تو اگر آپ صلی اللہ تعالی و خکار دیتے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹ جاتا ورنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا مجھ کو سری حاضری کی اجازت عامہ مل چکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سلام نہ دینا میرے لیے اجازت ہوتی تھی اس سے معلوم ہوا اجازت لینے کے واسطے جو سلام ہو اس کا جواب دینا واجب نہیں سلام تحیت کا جواب دینا واجب ہے سلام بہت قسم کے ہوتے ہیں سلام تحیت سلام رخصت سلام کرم سلام غضب، سلام متعارک وغیرہ ان سب کے احکام جو ہیں وہ جدا گانا ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو مجھ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی گزرے اللہ اکبر کبیرہ میں کہہ رہا تھا کہ الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو اب مجھے چین دے اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے تو رسول کریم صلی اللہ تعارض و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا انہوں نے دوبارہ آپ پر پیش کر دیا جو کہا تھا آقا علیہ سلام نے اپنے پاؤں سے ان کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا الہی انہیں آفیت دے انہیں شفا دے رابی کو شک ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ بیماری نہ ہوئی وہ بیماری ہی نہ ہوئی کبھی اللہ اکبر کبیرہ یعنی عجیب و غریب دعا ہے جس میں مرض کے ہر پہلو پر حضرت سیدنا علی المرتضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ دعا کی ہے کہ الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو اب مجھے چین دے اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے اللہ اکبر کبیرہ راحت دینے سے مراد موت دے دینا کہ مومن کی موت بھی راحت ہوتی ہے کہ موت کے ذریعے مومن دنیا کی آپات بڑھتا تکالیف سے صحت تندرستی کیونکہ زندگی کی بہار تندرستی سے ہے تو تندرستی کی جو ہے وہ مطلب دعا مانگی گئی ہے یہاں پر تو میرے علیہ سلام نے فرمایا کہ کیا کہا تم نے دوبارہ انہوں نے عرض کیا تو سرکار نے اپنے پاؤں سے ان کو ٹھو کر لگائی اللہ اکبر کبیرا معلوم ہوا کہ حضور کے قدم شریف میں شفا ہے آپ کی ٹھوکروں سے بیمار اچھے ہوتے ہیں صوفیہ بیمار کو ٹھوکر لگاتے ہیں اس عمل کی اصل یہ حدیث ہے سنگریزوں نے حیات ابدی پائی ہے ٹھوکروں میں تیرے اعجاز مسیح آئی ہے میرے اکال سلاۃ وسلام نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا الہی انہیں عافیت دے انہیں شفا دے راوی کو شک ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ بیماری نہ ہوئی یعنی اس ٹھوکر شریف کے بعد مجھے یہ بیماری کبھی نہ ہوئی دوسری بیماریاں ہوئی ہمارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے صرف صحت ہی نہیں ہوتی بلکہ تندرست رہنے کی گارنٹی بھی ہوتی ہے اللہ تبارک کا ہم سب کو حضرت سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نصیب فرمائے ان کی چاہت نصیب فرمائے ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں ولایت نصیب فرمائے ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے عامین تو الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ، خلفہ راشدین کے فضائل پر جو ہے مشکات شریف سے درس جو ہے وہ مکمل ہوا اب انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کل سے ہم اشرا مبشرہ کے فضائل مشک سے سماعت فرمائیں گے اشرا مبشرہ کے فضائل کل سے ہم انشاءاللہ تعالی مشکات تعالیٰ شریف سے سماعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے عامین تو ناد شریف پلے فرما دیں کوئی بھی اسلامی بھائی نہ شریف پلے کریں نو شریف کے بعد انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے جواب بات دینے کی تو کوئی بھی بھائی آ جائیں کوئی بھی بھی سسٹر آ جائیں ہینڈ ریز فرما لیں اور ناد شریف لے کر دیں جی آمین تشریف لائیں